ستائیسواں مکتوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم برادرم شمس الدین صلی اللہ تعالی تم یقین جانو کہ عزت سرمدی انسان کے لیے خداوند وند جلع کی محبت کے ساتھ وابستہ ہے اس دولت او خلعت کا محل حضرت سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابع کا دربار شاہانہ ہے یہ دولت و خلعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی موافقت پر موقوف ہے دیکھو قرآن شریف کس طرح گہر ریز ہے فتبنی یحب کو یعنی میری, میری پیروی کرو اللہ تم کو دوست بنائے گا یعنی اپنے شاہنشاہ کی فرما برداری کا توق گلے میں ڈالو اور حلقۂ کا کانوں میں پہن لو اور حکم سرکاری بجا لاؤ نواحی سے دور رہو اور سراپا قصر ایمان کو تعت کے گلدستوں سے سجا ڈالو سنتوں سے واقف فیت تامہ حاصل کرو اور اس پر ایسا عمل کرو جیسا عمل کرنے کا حق ہے پھر دیکھ لوگے کہ وہ عہد نامہ دوستی جو لکھا گیا ہے اور خطبہ عقد محبت جو پڑھا گیا ہے یہ سند اتباع حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم یقینی نافذ ہو کر رہے گا اور ضرور مکمل سمجھا جائے گا جب یہ فرمان شاہی اور یہ وسیقۂ سندی او سری تمہارے پاس رہے گا تو یہاں بھی مزے لوٹو گے اور عیش کرو گے پر جس, جس وقت حضرت محبوب حقیقی کے دربار میں حاضری ہوگی تو وہاں بھی فی مقعد صدق عند کے مقتدر اور مقعد صدق کے مقام میں خدا خدائے بلند و برتر کے پاس ذرا سمجھنے کی بات ہے مقد صدق عہد پاک مقتدر کا دلچسپ گہوارہ خوشنما چپر کھٹ کیا کسی دوسرے مہمان عزیز کے لیے آراستہ ہوا ہے نہیں صرف تمہارے لیے یعنی غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام صدق میں پہنچ کر اللہ اکبر تمہاری شان کی کوئی حد بھی ہوگی پہلی ہی منزل میں آٹھوں بہشت میں ایش و آرام سیر و تفریح ہران جنت کے حسن دل افروز کا نظارہ چاندی سونا یاقوت مردارید مونگا وغیرہ میں جلوس کوثر و تسنیم کے لہروں کے سرور بخش مناظر درختوں کے پھل پھول سبزی کی وہ دلکش بہار شراب طہور کا دور مسلسل انواع اقسام کے خوانے پر نعمت کی لذتیں یعنی جنت الفردی نزلہ ان لوگوں کے لیے جنت الفردوس اترنے کی جگہ ہوگی مگر یاد رہے کہ درد طلب میں صدق و اخلاص ہے تو باوجود ان سامانوں کے تم گھبرا اٹھو گے اور کہنے لگو گے کہ دل بریان برغ بریان نیا ساید و جگر سوختا شدہ بہور و کسور ننگرد یعنی جلا ہوا دل مرخ کے کباب سے لذت نہیں اٹھاتا جس کا کلیجہ بھن گیا اور دل خون ہو گیا وہ ہرانے جنت اور بہشتی محل کی طرف نہیں دیکھ سکتا یہ خیال آتے ہی فوراً اس بہشت کو چھوڑ کر تمہارا قدم آگے نکل چلے منزل آلہ پر پہنچا دے گا جس کا وصف خوش بیانوں کی توصیف سے باہر ہے جس کے لیے بیش بہا خزانے کے انمول موتی وہم و گمان اور عقل سے روپوش ہیں یعنی جس بہشت کی یہ شان ہے اوت بے بولحین ولاً سمعت ولا خطر و قلب بشر یعنی نیک بندوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ ایسا مقام ہے کہ کسی جس کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہو اور نہ کسی کے کان نے اس کی تعریف سنی ہو اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کی آرائش کا خیال تک گزرا ہو پھر یہاں کی نورانیت تم کو بھی سراپا نور بنا کر وصل حقیق، حقیقی کے رنگ میں رنگ ڈالے گی اور میں کمال پر پہنچا دے گی اب کیا پوچھنا ہے وہ وہ راز و نیاز وہ وہ روموز و اشارات کا دفتر عشق و حسن کے مابین کھلے گا کہ کا من منزہ یعنی چکھا جس نے چکھا کے سوا اور کچھ تعبیر نہیں ہو سکتی سبحان اللہ یہ خطاب جان فضا کہ من الملک الحی اللذی لا, الحی اللذی لا يموت یعنی اس ہمیشہ زندہ رہنے والے کے ملک کی طرف سے اسی ہمیشہ زندہ رہنے والے کے ملک کی طرف جس کو کبھی موت نہیں ہے کس وصل حقیقی کو ظاہر کر رہا ہے حق تو یہ ہے کہ جو معاملہ تمہارے ساتھ ہوا اور ہوگا اور ہو رہا ہے عشق و محبت کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے حقیقت میں نظر سے ذرا یحبہم ہیب ہم نہ ہو خدا ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے اور وہ خدا کو دوست رکھتے ہیں کی شان دیکھو کیا اس علو مرتبہ کی کوئی حد بھی ہے کیا اس و شان کی کوئی انتہا بھی ہے تم سمجھے اس محبت کو جازبۂ حقیقت کہتے ہیں کہاں یہ رنگ کہاں ہماری تمہاری یہ حالت کہ بغیر تمایع بہشت او خوف دوزخ ایک عمل بھی خالص لوجه اللہ نہیں ہوتا افسوس کیا وہ خدای برتر اگر بہشت و دوزخ پیدا نہ کرتا تو مسجود او معبود نہ ہوتا نہیں نہیں ضرور ہوتا ہم ہمتوں کے حسب حال واقعی کسی عزیز کا قول کس قدر صحیح ہے کہ دوزخ اگرچہ صورتن مظہر قہر و جلال ہے مگر اس کا پیدا کرنا تخلیق بہشت سے کہیں زیادہ دلیل رحمت ہے کیونکہ اصحاب لذات و شہوات کو اگر صرف بہشت کی ترغیب دلائی جاتی تو پورا کام نہ نکلتا لالچ سے وہ خوف پیدا نہیں ہوتا جو عذاب سے حیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے है. خواب غفلت میں سونے والے خوش آئند آواز سے صرف آنکھ کھول کر رہ جاتے ہیں ہاں محیب آواز سے البتہ چونک پڑتے ہیں عذاب دوزخ سے اس لیے ان کو ڈرایا گیا ہے تاکہ ہوشیار ہو جائیں بمقابلہ لذت باقی فانی چٹخارے کو بھول جائیں ایسا خوف ان کے دل پر طاری ہو کہ لذات و شہوات کی طرف سے منہ موڑ لیں اور آخرت کی طرف دل سے متوجہ ہو جائیں اس سے زیادہ ہم لوگوں کے لیے رونے کا مقام یہ ہے کہ دل میں نہ تمائے بہشت ہے اور نہ خوف دوزخ ہے اگر بہشت کی تما یا دوزخ کے خوف سے بھی عبادت کریں تو بھی غنیمت سمجھو ہم تم سے کیا کہیں کہ اخلاص سے عبادت کا کیا حال ہوتا ہے عبادت محبوب ہو جاتی ہے اور لعمر اللہ کا اس میں پختہ رنگ آ جاتا ہے ایسی ہی عبادت کے بعد مستی محبت کا ظہور ہوتا ہے جہاں یہ مستی پیدا ہو گئی ایسے شخص کے ضمیر پر بہشت تو دوزخ کا وہم بھی نہیں گزرتا نہ فوت کا غم نہ یافت کی خوشی سچ ہے سلطان محبت و شوق کا جب تسلط ہو جاتا ہے تو حدیث راہت بہشت اور زحمت دوزخ کا وہاں ذکر کہاں کیا خوب کسی نے کہا ہے شیر شربت وسل را بہشت خسے است در رہ آشخان بہشت بس است یعنی شربت وصل کے مقابلے میں وصل کے مقابلے میں بہشت ایک تنکے کے برابر ہے عاشقوں کے راستے میں ایسی ایسی بہشت بہت ملتی ہے جس وقت حضرت خواجہ ممشاد دینوری قدس قدر سر سرہو کا انتقال ہونے لگا تو ایک مرید نے دعا کی یا اللہ میرے پیر خواجہ ممشاد کو بخش کی مفرت کر دیجئے اور بہشت بری میں جگہ دیجیے اپنے فورن آنکھ کھول دی اور غضبناک ہو کر فرمایا کیا واحت خرافات بک رہے ہو تیز برس سے برابر کہا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو بہشت ہے پسند کرتے ہو مگر ہم نظر اٹھا کر بھی ادھر نہیں دیکھتے یہ بھی کوئی دعا میں دعا ہے اللہ اکبر کیا شان تھی بھائی اصل بات یہ ہے کہ یہ حضرات حقیقی متقی ہیں پاک عالم سے آئے پاک عالم میں جائیں گے عالم جس کا نام مقعدِ صدق ہے ایسی حالت میں بہشت تو دوزخ کا ذکر کس شمار میں آ سکتا ہے یہ اس خاص مقام کی بات ہے ان نہ من و من جہلا جس نے جانا اس نے جانا اور جو نادان رہا وہ نادان رہ گیا لکھا ہوا ہے کہ دیکھو روحے انسانی کا شہباز بلند پرواز منہ بد وہیں سے چلنا شروع ہوا ہے کہ آشیانے سے اس شکار گاہ ہستی میں اس لیے اڑ کر آیا ہے کہ ترد مارفت اور کب،, کب کے محبت کو شکار کرے اس کے بعد ایروی الا رب کا رودیتم اس کی مرضی کے ساتھ راضی ہو کر اپنے رب کی طرف لوٹ جا کہ تبل کی آواز جب اس کو دی جائے تو فوراً اڑ کر اپنے پالنہار کے پاس جا پہنچے اور الیہی یعود یعنی اسی کی طرف واپسی ہے کہ درخت وصال کی شاخ پر دم لے برادر عزیز معرفت محبت کا بیج ہے جتنی معرفت زیادہ ہوگی اس کی آگ تیز ہوتی جائے گی اسی سوختۂ عشق کی لذت و سرور اور رویت محبوب و مشاہدۂ مطلوب زیادہ حاصل ہے جس کی معرفت زیادہ ہے ہائے ہائے محبوب جانیں مطلوب دل نے جب یہ دیکھا کہ میرے عاشقوں کی جانیں آتش اشتیاق میں گھل رہی ہیں میری محبت میں نہ ان کو اپنی جان کی پرواہ ہے نہ مال کی نہ زن کی فکر ہے نہ فرزند کی تو ان کی تشفی کے لیے کیا روح پرور پرور شربت وصال بھیجا يحبهم ہیب ہم ہو وہ ان کو دوست رکھتا ہے اور یہ اس کو دوست رکھتے ہیں بندگی دوستی کے برابر کبھی نہیں ہو سکتی کیونکہ بندگی کے لیے ذلت کا مقام ہے اور دوستی یعنی محبت کے لیے عزت کا مقام ہے بہر بندہ بہرحال ذلیل ہے اور محبوب بزرگ و برتر ہے ذلیل عزیز کے برابر نہیں ہو سکتا ایک بزرگ نے کہا ہے کہ اگر خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلہ یعنی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا وکل اللہ موسہ تکلیمہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یو ہیب نہ ہو یعنی وہ ان کو دوست رکھتا ہے یعنی محبت کرتا ہے اور وہ اس کو دوست رکھتے ہیں یعنی اس سے محبت کرتے ہیں اور یحبہم میں محبت کا جو لفظ آیا ہے قدیم ہے جسے محبت کی جائے وہ محدث ہے اور یوہبنہ میں محب محدث اور محبوب قدیم ہے اور خدا کی باتیں جھوٹ سے مبرہ ہیں اور اس کی گواہی شک و شبے سے پاک ہے ہم سے سنو حضرت خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللّہ عام ول ولی ابی بکر خاص یعنی اللہ تعالی ساری مخلوق پر تجلی فرماتا ہے عام طور سے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان پر خاص طور سے اس خصوصیت کا آخر سبب وجہ باعث اللہ اللہ وہ ہر صبح کو ساکنانے ملائے اعلی کا متعجب ہو ہو کر یہ کہنا کہ کون سا دل جلا ہے جس کے جگر سوختہ کی بو آتی رہتی ہے حضرت حق کی طرف سے جواب دیا گیا کہ تم نہیں جانتے یہ دولت اس دور میں ابو بکر صدیق کے حصے کی ہے وہر شان معرفت اور اللہ رے ذوق و شوق سچ ہے معرفت کے انوار و آثار کی کچھ انتہا نہیں بعض بزرگوں کا قول ہے کہ معرفت ایک پردہ نشین محبوبہ ہے اپنی صورت دکھانا پسند نہیں کرتی گاہ گاہ صرف جلوہ کیا کرتی ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ عالم غیب سے یکائق ایک بجلی ظاہر ہو کر چمکی اس کی جانیں جن بھول کر خاکستر ہو گئیں پھر وہ برق نظر سے ایسی غائب ہوئی کہ پتہ نہ مل سکا جہاں کی تھی وہیں لوٹ گئی اب اس آگ کا حال ہے کہ بھڑک رہی اس کا لہک رہا ہے نہ دل و جان کے لیے کہیں آرام ہے نہ صورت قرار ہے نہ ٹھہرنے کی طاقت ہے نہ قرار کی قدرت ہے ایک زبان ہو کر سبھوں نے یہ نالا و فریاد شروع کی لکل قرارو ولا من کل قرار مل فرار نہ تیرے ساتھ آرام و سکون ہے نہ تجھے چھوڑ کر بھاگنے کی طاقت ہے ایسے ہی موقع پر بزرگوں نے کہا ہے کہ ایک طالب کا گزر صدی... کسی صدیق وقت کے پاس ہوا طالب نے درخواست کی کہ حضور میرے لیے بارگاہ لاہی میں دعائے حصول معرفت فرمائیے اس صد کے مخلص مخلص نے کمال صد کو اخلاص سے طالب کے لیے دعا کی دعا کو درجۂ قبولیت حاصل ہوا. ادھر وہ طالب کے حواس باختہ ہے بدحال و خستہ خراب ہے حیرت زدہ ہے سرگرداں پریشان ہے صدیق نے جب طالب کا یہ حال مشاہدہ کیا بکمال شفقت و ترم منا مناجات کی کہ یا اللہ یہ معاملہ کیا ہے حکم ہوا کہ جس وقت تو نے اس طالب کے لیے دعائے معرفت کی تھی ہزاروں لاکھوں ساکنانے راہ نے مجھ سے معرفت چاہی تھی محض ذرا سی جی حلق. جمال معرفت کی میں نے دکھا دی کوئی بے خود کوئی سرگرداں کوئی متحیر ہو کر رہ گیا برادر عزیز بات یہ ہے کہ جب ساکنانے عالم تقدس میں عبدناک نہ حق کا جو تیری عبادت کا حق تھا ہم ادا نہ کر سکے کہہ گزریں اور باشندگانے ملک عزت ما عرفناک نہ حق معرفتک یعنی ہم نے تیری معرفت کا حق نہیں پہچانا کہ رٹ لگائیں تو اب کس کا جگر ہے کہ اس ولایت میں قدم رکھے یہ بیان اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے مگر دل میں اس کا یقین کامل رکھو کیونکہ ہمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ مردے پر جیسا دس من بوجھ ویسا مومن مصرا یا رستم دستانے بزند ہر کے در افتاد جو آجز ہو جاتا ہے وہ رستم سے پنجہ بازی کرتا ہے واللہ ہو یخ تصوب رحمت ہی اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کرتا ہے کی شان کو نہیں دیکھتے ہو سب کام یہیں سے سنورتے ہیں ہماری تمہاری اس میں نہیں ہے ساحران فرعون کا حال تم جانتے ہو جب جادو جگانا ہوتا ہے تو پہلے اپنے کو نجس کرتے ہیں تاکہ جادو تیزی سے اپنا کام کرے اسی حال میں وہ لوگ تھے کہ ان کی عین حالت کفر اور نجاست میں ایک ایسی ہوائے رحمت باغ لطف سے چلی کہ نہ سحر رہا نہ ساحری نہ کفر رہا نہ کافری دن کو کفر و انکار تھا تو رات کو ایمان و استغفار ہے سبحان اللہ و ہمد ہی ہماری دعا ہے کہ خدا و جل اپنے فضل و کرم سے سعادت کی راہ تم پر کھول دے سنو بھائی دنیائے طلب کی رسمیں نرالی ہیں جب طالب کو اپنی معاشیت نظر آتی ہے اور اپنے اسرار و معانی کو باطل سمجھنے لگتا ہے اور گلی کوچوں کے کتوں سے بھی اپنے کو ذلیل و خوار تصور کرنے پر مجبور ہوتا ہے اور بت خانے گبر و ترسا کی جاروب کشی اپنے ریش دراز سے کرنا دل سے پسند کرتا ہے اور ناکامی و نامرادی کے سنگ و خش سے سر توڑنے پر آمادہ ہو جاتا ہے اس وقت کہیں طالب میں جو کچھ بات پیدا ہوتی ہے طالب کو غلاموں کی طرح خاکساری چاہیے دعووں سے پاک خود ستائی سے دور رہنا اس کا شیوا ہے ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اگر تم ہزار تاج خس روانہ بھی سر پر رکھ لو تو اس سے کیا ہوگا چہرے پر جو گدائی اور مفلسی برس رہی ہے اور بے کا رنگ چھا رہا ہے اس کا علاج تمہارے پاس کچھ ہے کیونکہ آخر تم خاک ہو خاک کی یہی اصلیت ہے ہاں اگر ادھر ادھر سے گرد اڑ کر پڑ گئی ہوتی اور رخسار پر جم جاتی تو اس کو پانی سے دھو لینا اور حسن جمال کا رنگ روغن دکھانا ممکن تھا مگر جب رنگ ہی ایسا بے رنگ ہے تو ہزار دریا میں غوطہ کیوں نہ لگاؤ ہوتا کیا ہے وسلام